انضلا علیہ کل کتاب امن و آیات المحکمات الہ ام الکتاب و اخر و وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کسی کسی جگہ انزلہ کا لظبی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی جناح ہے اس کی ایک موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے من ہو آیات المحکمات اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پخت حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقیقی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو کتاب اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے وہ اخر متشابات اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضرور میں عز کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حرام لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیر پیشے ہیں عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرا جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں کل رہا یوتھ رکھو کل رہی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشاب میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں اب موقف ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہے کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سے چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں لیکن اب بھی بہت چیزیں ہیں جیسے میں نے ارض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہیں ہم پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ ان وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی علیہ کتاب اب ان آیات المحکمات الب یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جڑ کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سنا ہے بکرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کوتماء کوتِما کوتِ ماء الحم تو کتاب کی جڑ اور احساس جو وہ وہی ہے وہ اقر و متشا بحات الف امل بہم زیم ال تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں معامل نظیر فی پیب طبی باتشاں ہو تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے جو متشابے ہیں ان میں سے ابتغال فطرتیں یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فطرے کی تلاش میں وہ ابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشا اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو اللہ کہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ راسکن فی یقولون اور جو لوگ علم میں راسک ہیں پختہ ہیں جن کی جڑیں گہی ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یقول آ منا بھی کل مِنْ رب نا ایمانا اس کتاب پر قرآن پر یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب آمنہ بھی ہی کلو وَمَا وبا إِلَّا کرو الاباب لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے عقل مند ہے اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنس کو جان لے میری عقل کی حدود کیا ہے عقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر ان الباب میں سے نہیں ہے عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی گزر جا اکل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے ربنا لا لات قرو بعد بادہ تنا اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اول الاغ کا ارب ہمارے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تھی ہمیں ہدایت دے دی ہے وہ ہم لنان کا رحماں اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما امن تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تیری بار گاہ سے ملے گا ربرا امد کا جانا سام وفی عرب ہمارے یقینا تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن جو قیامہ ان اللہ یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا کبھر ام والوں اب یہ ذرا تہدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانۂ ردول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن تین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزبۂ عہد کے بعد لیکن یہ کہ یہ حقوق جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مرال بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے ان میں سے بعد لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے نات تجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے وہ غالب العلاء عمر ہی بلاکم ناک سلم <عَلَبُون> ایندن <شَعَيَا> جن لوگوں نے کفر کی نمیش اختیار کی ہر نہ بچا سکیں گے نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی اولائع و اولائع هم النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے کداب عل فرعن تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے چپندی چپندی کا شوربا آل فرعن کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لا لشکر والا وہ فراؤ نذیل اوتاد کد آب عال فربی اور قبل پر کیا اس سے پہلے سبوت اور آج جیسی قومی زبردست جو ہیں، اسی جدیدہ نمایاں ارب میں رہی ہیں کس زبو بے آیا نا انہوں نے بھی ہماری آیات پہ جھٹ لایا تھا فاخد مغلوب ہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو ان کو گناہوں کی پیداش میں وہ اللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے قل اللہ کفرو اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو کفر کی نویش اختیار کر رہے ہیں ستن لمون علا جہنم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وہ بیسل میں ہاتھ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قد کا نقم آنفیت تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقی مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے خدکان فی تو کاتل اللہ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا کاتل اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا یہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی مانل کئے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کل کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی بال روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روپ تاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض روایات ہیں بدلا ہو مین شاہ اور اللہ تعیب فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے کہ اللہ عبرات اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آبوزی ہے لے ال ابسار لیکن یہ عبرت اور سبق آبوزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روئے سکون موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کے یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقع اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں یہ بیسک انیمل انسٹنگس ہیں بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکس کو دبا کر رکھا جائے اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالاتر رکھا جائے بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیلف اینیلیشن اسلام میں نہیں ہے یہ رحبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو نہیں سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے چیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آگے آپ تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف اینیلیشن اس نام میں نہیں زیاماس و شہوات بن السا مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تعریف کر رہا ہے فرائڈ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالی نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت ہے اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں ترق تو بادی فتن تر ادر ادر وداج میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فکنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلعام بن باؤرہ یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آکر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ آراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے لنس امشہت بن السا و البلین اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے بل قلع المقمل طور پر اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے ویری مسلمتیں اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں پیڈگری ہوتی ہے ان کی والانعام اور مویشی مال جو ہے پنجاب میں اور سرائیکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہیں جانوروں کو ہیں ان حیوانات کو ہے مال مویشی و والحرص اور کھیتی زال ایک حیات حیاتی بس جو ملکۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن ولہ حسن الماب لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و بیلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کے آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ دے اب وہی ند ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی وہ من بخیر ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے لنزین تکو اندر اب جنات و خالدین فیحا وہ لوگ تو جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے رہے تقوا یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو ان نل نفس کالے کا لیکن ناجائز راستے سے نہیں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن اکل حلال سے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے ان نلِ نفس کالے کا حق وہ انَََ ذور کالے کا حق وہ انور تمہارے ملاقاتی ہی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائد نہ کر دینا بس یہ ہے اصل بات اگر تو یہ حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا اب باپ گئے دین اور دنیا سب گئی تو دلین ان درم بہن ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجریب انطاط الحاظ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے باز واجم اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی وہ رضوان اللہ اور اللہ کی رضوان ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے وہ اللہ بسیر مل اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص اللہ جزین یقون رب بنا تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے فخر لنا پس ہمیں بخش دے بنا ہمارے گناہ وقت نہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی ہو اب ان کی بد ہمیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کون لوگ ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں اور اس میں گویا کہ تلقین ہے اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اصابرین والصادقین صادقین والمنفقین والمستغفرین ول منفقین صبر کرنے والے اور راست باز راست بازی میں راست گوئی بھی ہے راست کردار بھی ہے عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو درستی پر ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو بل فرما بردار بل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بل مستقفرین ابل اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورس آف دی مارننگ وہ جو شہر کا وقت ہے سہری کا وقت ہے اس میں استغفار کرنے والے ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماج دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقفر انفاو فر اللہ من ساحل انفیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں ہم تو مایل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہربی منزل نہیں شاہد اللہ اللہ اللہ ہوملائے کا تواللم کا امم بالکش اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے ول تو اور سارے فرشتے گواہ ہیں وہ العلم اور ار العلم بھی اس پر گواہ ہیں یہ علو العلم جو ہے الباب ال العلم الدین یاقنون یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جو ہم نے بیسویں رقو کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بکرا کی ان نفیخل قسم آباد مختلاف الن نہ ولفُلقی تجری فل بہر فاس اور تمام بہت سے فنومین آف دی نیچر بیان کر کے لہایات قومی یا قلون تو جو یاقلون جو ہیں جو حل الباب ہے حل العلم ہے وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں قائمم بال وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ جو میں نے کلر کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سو ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے اللہ پر کسی شے کا نہیں لیکن اللہ کو عدل پسند ہے اللہ کو اللہ یحب المخصطین اللہ خود بھی عدل فرمائے گا لا اللہ اللہ علیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا